یہ عورتوں کے مسائل ہیں کہ بیس بچے پیدا ہو جائیں تو نکاح دوبارہ کیا جائے شوہر کا نام لوگے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ خواتین کے مسائل ہیں لال کتاب اس میں یہ ہے کہ سال ثواب کی محفل جب بھی کی جائے وہ جائز ٹھیک ہے اور یہ تو مسلمانوں کی سادت کہ کسی کا چالیس و دس محرم میں پڑھ رہا ہو امام حسین کے نیاز بھی شامل ہو جائے آپ اپنے مروم کے نیاز بھی شامل کر ستائیس رجب کو اگر ہے تو گو یا میرا شریف کی خوشی میں حضور علیہ السلام کو بھی سال ثواب کیا جائے ان کے صدقے میں سب کو سالے ثواب کیا جائے بلکہ اہل سنت کا سالے ثواب کا طریقہ یہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ صدیق اکبر کا دن تو مناتے ہیں دوسرے صحابہ کا نہیں مناتے آپ حضور علیہ السلام کا دن تو مناتے ہیں دوسرے نبی کا نہیں مناتے مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ میرے آپ جیسے آدمی کی بھی نیاز ہو شروع ہی حضور کے نام سے کی جاتی ہے یا اللہ اس کا ثواب اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچات جیمی انبیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچات حضور علیہ السلام کے جملہ اہلی بے جملہ ازواج جمتا صاحبیات صاحبہ تابین طب تاب خلف راشدین ائمہ مشتین ان سب کو پہنچانے ان کے ان کے صدقے و تفید میرے ابا کی روح کو ثواب پہنچات چاہے نیاز کسی کی ہو سب کو ہم شامل کرتے ہیں الحمدللہ ٹھیک